السلام علیکم وحمۃ اللہ دان شان تو نہیں ہے بیان یا کوئی سبق وغیرہ تو نہیں اس وقت سجی کا یا مین روم میں. رحمان مجرد کے تھی آپ لوگوں نے سنا لی ہیں آپ لوگوں نے سنا لی ہیں گردانے ما بے اول بروزنے فعلا یفلو فعلا یفلو ناسارا ینصر نصر فہو ناصر مصر را نصر فہو منصر, منصر علامر منو انصر لا تنصر الظرف منو منصر ولا تمنو منصر افتب جنو انصر والمانصر یہ تو اس کی اب آپ نے جو کام کرنا ہے اگر سرف ہیں اب اس کی سرف کبیریں بنانی ہیں ساری سرف کبیریں وہ جو ہم پہلے پڑھ کے ہیں فا فافا فوئی یا فلانا یہ ساری چیزیں اب آپ نے ناسارا کی گردان بنانی ناسرا کی گردان کیسے بنائیں گے اب میں ناصرا کی گردانے کرتا جاتا ہوں دیکھے جو آپ پڑھ چکے ہیں نا اس کی گردانے آپ لوگوں نے ویسے ہی کرنی جس طرح کہ میں آپ کو سناتا جاؤں آپ نے اس طریقے سے کرتے جانا ہے نا سارا تو یہ آگے بحث حسبات پہلے ماضی معروف سرا منا سرو منا سرنا سرنا مانو سروسرا مانو سروسرت آ گیا جی مزارے آ گیا سر سر یا سور ن تن سر سر سر سر مجھ تن سر سر سر اب آ جی لا کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہاں پہ ہم کرتے ہیں نا فلو یا فلانا یا فلونا یہاں پہ آپ یہ نہ کہے گا ین سرونی ہے ٹھیک ہے این کلمے پہ کیا ہے ضمہ ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے ین سرو یہ آپ نے خیال کرنا ہے خاص طور پہ کیونکہ زبان پہ آپ کو چڑھا ہوا ہوگا وہ ین سرو ہاں آپ پڑھیں گے لیکن کیا یہ این کلمہ کیا ہے مضموم ہے ذمے والا ہے تو آپ نے ین سرونی پڑھنا کیا پڑھنا ہے ین سرو ی سو یون سران ین سرونا باقی وہی ہوگا جیسے کہ باقی چیزیں چل رہی ہیں بڑی احتیاط کرنی ہے اچھا جی آگے چلے آگے چلے آگے چلے اب آ گیا جی اب آ گیا نفی, تاقید بلن و نفی جہد بلن والی لینا ل وہاں پہ کیا تھا لینا تھا تو آپ کیا کریں گے اب لم کے ساتھ اب آگے مزارے لام تاقی بانو تاکی سکیلا لام تاک بانون تاکی سکیلا لیان سورنا لین سورنا وہاں پہ کیا تھا لیا فلنا تھا تو یہاں پہ آپ نے لیان سرنا نہیں پڑھنا کیا پڑھنا ہے لین سور لیان سورنا ٹھیک ہے نا سواد پہ زمے کے ساتھ لئین لئین سران سورنا لتن سورتن سوران لن سرنا لدان سورن هلدان سورن لدان سوران يدان اب کیا آ جائے گا مجہ لرن لران لرون لتون سرن تران لانے لتن سرن تم سرا نہ سر نان لرن سرنا لئین سرن سران سر لتون سرن تم سرا سر نانے لتون سرن تم سران تو سرون سرین سرنا اب باقی خفیفہ خفیفا کیسے پڑیں گے لیا سورن لیان سورون لتن سورن لتان سورن لتان سورون لتان لا لیان سورن لیان سورون لتان سورن لتان سورن لتان سورون لتان لا لورن سورن سرن سرن سرون بس اتنا ہی ورنہ پچھلے سالوں میں تو میں پوری کی پوری گردان دیتا تھا پوری کی پوری گردان دیتا تھا کہ یہ جی پوری گردان کرنی ہے بس اتنے تک آپ نے سنانا ہے نہ سر جان سرو کی ساری گردان یعنی جہاں تک میں نے پڑھا ہے موقع بانوں تاک سکیلا اس پہ زبان پہ چڑھانی ہے بس زبان پہ چڑھ گئی بس ختم بات ہو جائے گی آسان ہو جائے گا کام ٹھیک ہے جی بس اتنا سچ جتنے ہی باقی آپ لوگ پھر کریں گے سنائیں گے انترے کو چلیے پھر السلام علیکم رحم مائک فری ہے